السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العلمین وسلات وسلم علیہ رسول کریم علیہ وصحبی امن صارنج علیہ الدین وسلم سلمہ تسلیمن کثیر بعد صاحب قدرس میں ہم نے ایک مسلمان کا تعلق اللہ کے ساتھ اس میں روزوں کے حوالے سے پڑھا تھا اور زکوٰۃ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ مسلمان روزے رکھنے والا ہوتا ہے تو اس میں رودے کے کچھ آداب بیان ہوئے تھے کہ من لم یدع قول ضوری ولام البی و جہل فل صلی اللہ حاجت الفی دا تو شرابہ اس کا کیا معنی ہے جی ہاں حدیث یدع قول ضوری ولام البی و الجہل کسی کو ترجمہ کا ہے سر اکثر حدیث سنتے پڑھتے رہتے ہیں ہاں جی ارے بھائی, بھائی, بھائی کسی کوئی نہیں ایسا ایسا دیوڑا پیچھے چلیے ہاں جی سامنے آ کے اتر جاؤں آ گئے یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ کر کو لذوری جھوٹ کہنا وال ہی اور جھوٹے معاملات کرنا یعنی کہ صرف جھوٹ بولنا نہیں ہے اس میں ہر طرح کی برائی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کے بھوکا پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے معلوم ہوا کہ روزہ صرف کوئی خالی کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ تربیت ہے اور یہ تربیت کا بحاصل ہوتی ہے کہ جب آدمی اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے کھانا پینا بھی چھوڑتا ہے اور بری چیزیں بھی چھوڑتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کھانا پینا چھوڑنے میں کیا حکمت ہے روزے کی حالت میں جو کھانا پینا چھوڑا گیا ہے اس میں کیا حکمت ہے ماشاء اللہ جو اگر حلال چیز چھوڑ سکتا ہے تو حرام چیز بھی چھوڑ سکتا ہے اور بھی کچھ اس کے علاوہ اور بھی کوئی ہے دوسروں کا حصہ غریبوں کا غربت کا فقر و فاقے کا یا بھوک پیاس کا احساس ہونا ماشاء اللہ جی ہاں اور کچھ سب کچھ کیا اللہ کے کی حکم کی پابندی کرنا اس میں ایک اور اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ کھانا پینا انسان کی اشد ترین ضرورت ہے زندگی کی سب سے بڑی ضرورت کھانے پینے کی ہے تو اگر کھانا پینا انسان چھوڑ سکتا اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے حکم پر تو پھر اور چیز کیوں نہیں چھوڑ سکتا تو کھانا پینا چھڑانے کی روزے کی حالت میں سب سے بڑی جو تربیت اس میں یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی بھی ہے اور ساری کچھ لیکن اس میں کہ ایک سب سے بڑے انسان کی جو ضرورت ہے اس کو چھوڑا کر اس بات کی تربیت ہے کہ یعنی اگر تم کھانا پینا چھوڑ سکتے ہو اللہ کے کے حکم پر تو پھر باقی اس سے جو کم درجے کی چیزیں ہیں یا اس سے کم اہمیت کی چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑنا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں جو زیادہ اچھا ضرورت ہے اور سخت بھوک پیاس پیاس برداشت کر لیتے ہیں لیکن اس سے جو کہیں کم درجے کی ضرورت ہے یا ضرورت ہے ہی نہیں بلکہ بال اوقات بلکہ فالتو چیزیں ہیں ان کو نہیں چھوڑتے پر موجودہ وقت میں کھانا نہ چھوڑا ہوتا ہے لیکن موبائل نہیں چھوڑتا فلم ڈرامے نہیں چھوڑتے تو جس سے معلوم کیا ہوا معلوم ہوا کہ صرف کھانا پینا ایک عادت کا چھوڑا ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی عبادت کا پہلو ہے ہی نہیں سے اور نہ ہی اس کھانے پینے کو چھوڑنے کو کوئی واقعی ہی تربیت اس سے حاصل ہو رہی ہے تو اس لیے حقیقت میں جو بنیادی چیز یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے اور پہلے بھی ذکر ہوا اس بات کا کہ عبادت صرف کو خالی کام نہیں اعمال نہیں صرف کرنے سے جو ہو جاتا ہے بلکہ عبادت کے پیچھے بنیادی مقصد جو ہے وہ تربیت حاصل کرنا ہے نماز ہو یا روزہ ہو زکوٰۃ ہو <coughs> یا کوئی بھی عبادت ہے اس کے پیچھے بنیادی جو مقصد ہے وہ تربیت جو اس سے پیچھے اس سے حاصل ہوتی ہے اس کو لینا اس کو حاصل کرنا ہے اور وہ تب ہی حاصل ہوگی جب واقعی ہی اس عبادت کا مقصد سمجھا جائے گا <coughs> جب عبادت کا مقصد نہیں سمجھا جائے گا تو پھر آدمی نماز پڑھنے کو پڑے گا لیکن اس نماز کا کوئی اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا روزہ رکھے گا لیکن روزے کا اس کے اوپر کوئی اس کی تربیت نہیں ہوگی صدقہ خراج کات بھی دے گا لیکن وہ صرف مال خرچ کر رہا ہے اس مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا اس لیے ضرورت ہے ان معنی کو جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کہ واقعی ہی عبادت صرف کوئی خالی یعنی کہ رسم و روٹین کے اعمال نہیں جو کرنے سے ہو جاتا بلکہ اس کے پیچھے جو بنیادی مقصد ہے اس کو حاصل کرنا ہے اور اسی طرح ہم نے حدیث پڑھی تھی من قام رمضان ایمان واسطی صاحب غفر حوفی رومات قدم مندی و تو روزے کے حوالے سے تھا یہاں پر قیام تراوی جس میں کیا ہے کہ جو رمضان کا قیام اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ایمان لاتے ہوئے اور جو ثواب کی خاطر تو یہ ہے وہ جس کے سواب کا گناہ معاف ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی تراوی بڑھتے ہوئے اکثر و بیشتر یہ مقصد سامنے نہیں ہوتا کہ ترابی کیوں پڑھ رہے ہیں کچھ کے پیچھے کو خاص خاص ہدف اور ٹارگٹ نہیں ہوتا اس لیے ضرورت ہے ان چیزوں کا اپنے اندر پیدا کرنے کی تاکہ واقعی ان چیزوں کا فائدہ ہو اور پھر آخری عشرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزید محنت مشقت ہوتی تھی عبادت کے لیے تو جیسے پتا چلتا ہے کہ یہ دن راتیں کتنے قیمتی ہیں کیا اس کی یعنی قدر قیمت ہے اور کس قدر ضرورت ہے اپنے اندر ان چیزوں کو کہ ان ان دن دنوں راتوں کی اہمیت پیدا کرنے کی اور ان کے یعنی اس کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھانے کی للۃ القدر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا تو للت القدر کب ہوتی ہے آخری دس راتوں میں سبھی میں تاک راتوں میں تاک سبھی میں نہیں ہاں جی ہاں ماشاء اللہ بال بھائی کہتے ہیں صرف تاک راتوں میں ہوتی بعد حدیثوں میں ہے نا فی الوتری تاک میں ہے جی تو ہم نے کیا تھا کہ اصل تو یہ ہے کہ دس راتوں میں ہی ہے دس راتوں میں کوئی رات ہو سکتی ہے اس لیے جو ہمارے یہاں صرف طاق راتوں ہی میں اس کو محدود کرنے کا تصور بنا ہوا یہ غلط ہے یعنی اس میں زیادہ ہونے کا امکان ہے طاق راتوں میں ہونے کا زیادہ امکان ہے اور ہمارے یہاں تو صرف جاگتے ہی طاقراتے ہیں باقی راتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور ڈٹ کے سوتے ہیں صرف طاق راتوں میں جاگنے کا وہ بھی جاگنے کا جو مخصوص انداز ہو تو یہ بالکل غلط تصور ہے نبی اکیمۃ اللہ آخری دس راتیں پوری راتیں ہی جاگتے تھے لاہو رات کو جاگتے اور دس راتوں ہی کا ذکر ہے کسی طاق رات کا ذکر نہیں خاص تو اس لیے اس مہوم کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف تاک راتوں میں نہیں بلکہ آخر دس راتوں میں کوئی رات ہو سکتی ہے تو اس میں رات جاگنے کا معنی کیا ہے ہاں جی عبادت کی جائے لیکن رات کب سے کب تک مغرب سے فجر طروع ہونے تک کیونکہ یہاں پر بھی ہمارے ہاں رات کا تصور بھی بڑا محدود سا ہے کہ رات شروع ہوتی ہے عشاء کے بعد ان کے ہاں اور عشاء کے بعد بھی نہیں بلکہ خاص طور پر وہ جب وہ قیام کرتے ہیں نا رات کو تو پھر قیام کر کے دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں لہلت القدر کی اور پھر ختم ہو جاتی ہے یعنی قیام کیا کوئی گھنٹہ پوڑ گھنٹہ مبارکباد دی ایک دوسرے کو اور للت القدر ختم ہو گئی یہ سارے غلط تصورات ہیں تو للت القدر کا جو تصور ہے شرح طور پر وہ سلام الحیہ احب تعمت فجر اللہ تمات ہے کہ وہ سلامتی والی ہے فجر طلوع ہونے تک مغرب سے لے کر افطاری سے لے کر فجر طلوع ہونے تک اور اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ آدمی افطاری سے لے کر ہی مغرب سے لے کر ہی اپنا سارا وقت جو ہے عبادت میں گزارے نہ کہ صرف وہ تراوی پڑھنے سے لے کر یا تراوی کے بعد یا قیام کا چاندن بھات صرف وہ نہیں ہے بلکہ پوری رات ہی ہے اور لہرت القدر کے قیام کی کیا فضیلت ہے ہاں جی اس میں وہی جو روزے نی... کے یعنی کہ رمضان کے روزوں کی اور رمضان کے قیام کی تراویح کی اسی طرح قیام للاۃ القدر کے قیام کی حدیث ایک ہی ہے ایک ہی حدیث کے مختلف الفاظ ہیں من قام علیہ القدری کہ جس نے للاۃ القدر کو قیام کیا ایمان وسطی صابن تو یہاں پر بھی ضروری ہے کہ نیت ہو صرف کوئی ایک رسم روٹین پوری کرنا نہیں ہے کہ بھی للت القدر ہے یا للتُ ہو سکتی ہے تو چلو ہم آج جاگتے ہیں بلکہ اس میں بھی اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہوئے اور نے کی ثواب لینے کے لیے سے یہ چیز کی جائے تو تبھی جو ہے اس کا فائدہ ہے دراخلا کہاں سے پڑھو اس وجہ سے مبارک میں اس وجہ سے یہ مبارک مہینہ خالص عبادت کا مہینہ ہے اس میں ایک سنجیدہ مسلمان کے لیے کسی طرح گنجائش نہیں کہ رات لہو لعب میں بسر کرے اور بے مصرف جاگتا رہے بے مصرف جاگتا رہے یہاں تک کہ جب طلوع فجر کا وقت قریب ہو اور اس پر نیند طاری ہونے لگے تو چند لقمے کھا لے اور بستر پر پڑے رہے اور خراٹے لینے لگے اور فجر کی نماز بھی ادا کرنے کے لیے اٹھنے کی زحمت نہ کرے جی ہاں یہ بھی ہمارے ہاں جو چیزیں پائی جاتی ہیں کہ دن کو تصور ہوتا ہے وہ روزہ رکھا ہوا ہے لیکن جیسے افطاری کی تو افطاری کے ساتھ ہی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اب چھٹی ہو گئی اب جو ہے جو عبادت کر رہے تھے اب اسے فارغ ہو گئے اب جو مرضی کرو اور اس لیے افطاری کے ساتھ ہی ڈرامے فلمیں اور یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بھی رمضان کا ایک بڑا غلط مفہوم جو بعض لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے تو رمضان کے جس طرح دن ہے اور دن عبادت کے ہیں اس طرح اس کی راتیں بھی عبادت کی ہیں اس کی راتیں بھی عبادت کی ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ رات عبادت ہونے کا کیا, کیا دلیل ہے اس کی رمضان کی راتیں بھی صرف لال و قدر نہیں رمضان کی راتیں بھی عبادت ہونے کی کیا دلیل ہے دلیل دلیل یہ ہوتی ہے کہ قرآن حدیث سے کوئی چیز ہو دلیل ہے کہ رمضان کی راتیں بھی دن کی طرح عبادت ہیں دن تو روزہ میں گزر گیا عبادت میں <coughs> لیکن رات بھائی وہ لالت القدر کی بات ہوتی رمدان رمضان کی ساری راتوں کی بات کر رہے ہیں رات پوری لالت القدر رمضان پوری یاتوں میں ہوتی ہے تو آخ من کام آرام ایمان محتی قیام وہ تو کہنے والا کہے گا تراوی جب تک پڑی ہے وہ قیام ہو گیا کوئی ایسی دلیل نہیں کہ باقی تراوی کے بعد باقی رات کا حصہ بھی وہ بھی عبادت ہے ماشاء اللہ یہ حدیث من کام امام حتی انصرف کیا ہے اس کے لیے کوتی والا ہوں قیام اللہ کل اور قیام اللہ کہ جو آدمی امام کے ساتھ کھڑا ہو کے ترابی پڑھتا ہے گھنٹہ پون گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جو بھی ہے اس کے ساتھ پڑھتا ہے ترابی قیام کرتا ہے اور باقی جا کے سو جاتا ہے اس کو پوری رات ہی کے قیام کا ثواب ملتا ہے تو پوری رات کے قیام کا ثواب کب ملے گا کہ جب رات کا باقی حصہ بھی یا تو سو کر یا کسی جائز کام میں گزارے گا تراوی پڑھ لی اور تراوی پڑھ کے جا کے فلمیں ڈرامے شروع کر دیے تو اس نے جو پڑی ہوئی تراوی اس کا بھی ستیہ کر دیا باقی تو اس نے کیا اس کو ملنا ہے اس لیے رمضان کی پوری رات ہی عبادت ہے پوری راتیں بھی عبادت میں ہیں اس لیے اس کو لاہ و لابھ کے معنی کیا ہوتا ہے کھیل تماشا کھیل کود اور بے مصرف بنا مقصد یعنی بغیر کسی صحیح کام کے کسی اچھے کام کے بغیر اس کو جاگتا رہا یعنی کہ فالتو یعنی کہ گپ شپ لگانے فالتو اٹھنے بیٹھنے میں اس طرح کی ٹائم ضائع کرنے میں اور جب فجر طروع ہونے کے قریب ہو تو نیند تاری ہو رہی ہے اس وقت جو سہری علی چاند لوگ میں کھا کے بستر پر پڑ گیا اور یہ بہت سے لوگوں کا حال ہوتا ہے ایسا کہ سہری بھی فجر سے پہلے کافی دیر پہلے کھا کے سو جاتے ہیں اور پھر فجر کی نماز بھی جاتی رہتی ہے اور یہ کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے کرنے والوں کہ ہاں رمضان کو انہوں نے جانا ہی نہیں کہ رمضان کیا ہے اور رمضان کی عبادت کیسے ہوتی ہے ایک متقی اور دین کی تعلیمات سے واقفیت رکھنے والا مسلمان تراویح کی نماز سے واپس آتا ہے تو زیادہ نہیں جاگتا کیوں سے کیونکہ اسے انقریب پھر تھوڑی دیر کے بعد تحجد پڑھنے اور شہری کھانے کے لیے اٹھنا پڑے گا اور پھر ادائے فرج ادائے فجر کے لیے مسجد میں جانا ہوگا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری کھانے کا حکم دیا کیونکہ اس میں بہت زیادہ برکت ہے فرمایا ان نفس السحور برق ہے سحری کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے جی ہاں کہتے کتنا کہ کے نماز پڑھ کے زیادہ نہیں جاگتا اسے قریب تھوڑی دیر بعد تحج پڑھنے اور سہری کھانے کے لیے اٹھنا پڑے گا تراوی تہجد کے الگ الگ نمازیں ہیں انہوں نے جو ذکر کیا ہمارے ہاں جو عام تصور بنا ہوا ہے اور عام معمول بھی ہے لوگوں کا یہی کہ یہ تراوی ہے یہ تحجد ہے یہ قیام العل ہے تو مختلف طرح کے نام اور اس لحاظ سے مختلف طرح کی نمازیں تو حقیقت بات یہ ہے کہ اتراوی تحجد قیام العل ایک ہی نماز کا نام ہے بلکہ اس کو بعض محدثین نے بعض علماء نے اس کو وطر کا نام بھی دیا ہے قیام اللیل کو تحجد کی نماز کو یا تراوی کو اسی نماز کو سلاۃ الفطر کہا ہے صحیح مسلم کھولیں گے آپ تو اس میں آپ کو کتاب ملے گی کتاب الوطر اب کتاب الوطر میں کیا ہے اس میں انہوں نے قیام اللیل کے یا تجدد کے مسائل بیان کیے ہوئے ہیں اس میں حدیثیں بیان کی ہیں تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک جو غلفہ میں چل رہی ہے کہ تراوی اور چیز ہے تحجد کو دوسری چیز ہے اور قیام العال کو تیسری چیز ہے تو یہ سبھی ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نماز پڑھی ہے یہ نہیں کہ آپ نے پہلے تراوی پڑھی ہو اس کے بعد تحجد پڑھی ہو ایسی کوئی آپ کی سنت نہیں ہے حتائشہ کی حدیث آفم ماتی ہیں کہ کیا لا عظیز فی رمضان ولا غیر رمضان على عہدہ عاش الرہ کہ رمضان ہوتا یا رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہوتا آپ گیارہ رقص سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے جس کا معنی کیا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمول آپ کا عام دنوں میں تھا وہی وہ رمضان میں تھا رات کی نماز کے حوالے سے رات کی نماز کے حوالے سے آپ کا وہی معمول تھا جو عام دنوں کا تھا جو عام راتوں میں آپ قیام کرتے تھے رمضان میں اسی طرح سے کرتے تھے تو آخری راتوں میں زیادہ پوری رات جاگنا اس کا اہتمام ہوتا تو اس لیے یہ بھی غلطہ ہے کہ اتراوی اور ہے تو تحجد اور ہے لیکن اگر کوئی پوچھے کہ اتراوی اور تجدد کے نام سے الگ الگ رمادے پڑھنا کو بدعت ہے یا جائز ہے جائز ہے ہاں جی جائز ہے دلیل کیا ہے <سلام> اس کو نفر سمجھ کر پڑھیں یہ نہ کہیں کہ سنت ہے سمجھے نا اس طرح کی چیزوں میں بنیادی جو چیز دینا رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نہ سمجھے کہ اس طرح سے نمازیں پڑھنا پہلے تراوی پھر قیام العل یہ اس طرح سے کرنا سنت ہے سنت نہیں ہے لیکن جائز ہے اللہ کے نبی میں اجازت دی ہے <خم> آپ سے یہ پوچھا گیا کہ کی فصلات العین کہ رات کی نماز کیسے ہے آپ میں کہ دو دو رکت ہے اور جب تم یہ دیکھو کہ فجر ہونے والی ہے تو ایک فطر پڑھ لو تو جس میں نبی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ آدمی رات کو جتنی بھی رختیں پڑھنا چاہے نفر کے طور پر پڑھ سکتا ہے تو اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نے اتنی رگتے پڑھنے کی سنت ہے تو آپ سرسم کی جو سنت طریقہ وہی پڑھے پھر اور وہ کتنی ہے گیارہ ہے یا کبھی تیرہ بھی پڑھتے تھے اور تیرہ پڑھنے کا یہ ہوتا کہ کبھی آپ یعنی کہ کیام یا شروع کرنے سے پہلے دو رکھتے ہلکی سی پڑھتے تو ان کو بھی اگر شمار کیا جائے تو تیرہ ہو جاتی ہیں اس بعد بعض حدیثوں میں تیرہ کا ذکر آتا ہے تو تیرہ کا ذکر اس لحاظ سے ہے تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں وہی تعداد پڑھوں جو سنت ہے وہ سنت تعداد گیارہ ہے یا تیرہ ہے اس سے زیادہ آپ وسلم سے کوئی بھی حدیث نہیں ملتی کہ آپ نے اس سے زیادہ پڑھی ہو لیکن اگر اس کو نفل حق کی حیثیت سے پڑھنی کہ نفل نماز ہے اور آپ سلسم نے اجازت دی ہے اس کو زیادہ پڑھنے کی اس میں پھر آدمی یہ ہے کہ پھر کوئی تعداد فکس نہ کرے کہ میں اتنی ہی پڑھنی ہے اس سے زیادہ کم نہیں پڑھوں گا یہ بھی غلط ہے ہمارے ہاں جو بیس یا تیئیس کا صرف ایک اسی کو خاص فکس کرنے کا تصور یہ بھی غلط ہے اب پڑھنے کو پڑھنے 20, 23 پڑھ لیں بیس تیئیس پڑھ لیں لیکن نہ سمجھے کہ اتنی ہی پڑھنا ہے اس سے زیادہ کم نہیں پڑھ سکتے اور اسی میں تابعین کے بارے میں آتا ہے صاحب ال کے صاحبہ کے شاید ہوں کہ جنہوں نے اس سے زیادہ پڑھی چھتیس تک پڑھی تک پڑھی تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو آپ جو ہے جتنی بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں ایک نفل کی نیت سے سنت کی نیت سے نہیں ہاں سنت کی نیت سے پڑھیں گے تو وہی وہ پڑھیں گے جو آپ سسم کا طریقہ ہے اور وہ ہے گیارہ یا تیرہ اس سے زیادہ نہیں ہے اور مزید یہ بھی کہ پڑھنے کے لیے تراویح پڑھتے ہوئے جس بات کا خیال ہو اگر تو واقعی ہی سنت کے مطابق پڑھنی ہے جو آپ وسلم کا طریقہ ہے اسی طریقے پر پڑی جائے آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ تراویح میں لمبی اقلاعات کرنا یا تجد میں یا قیام العل میں لمبی اطلاعت کرنا حب کہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ بعض عزیزوں میں کہ ایک ایک رکت میں سور بقرہ، صورت نسا صورت عالم عمران یہ کتنے پارے بنتے ہیں جیانا. سوا پانچ پارے سوا پانچ پارے بنتے ہیں آپ نے ایک رکت میں یہ ساری پڑھی ایک رکت میں اور اتنی دیر کھڑے ہوتے کہتا کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے اور پھر صرف قیام اتنا لمبا نہیں بلکہ جتنا لمبا قیام اتنا ہی رکوع اتنا ہی رکوع کے بعد کھڑے ہونا اتنا ہی سجدہ اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا تو اس انداز سے آپ کی نماز ہوتی تو جسے پتہ چلا کہ ہمارے ہاں جو ایکسرسائز کی جاتی ہے تراوی کے نام سے یہ تراوی کا مزاق اڑانا ہے اور اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے کہ یہ مزاق اڑانا تراوی کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اس چیز کو جانتے بوجھتے کرتا ہے تو اس کے کفر کا خطرہ ہے کیونکہ اللہ کی کسی عبادت کا مزاق اڑانا کفر ہے اس لیے بلکہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا خواب میں کہ وہ جیسے کھیل تماشا کر رہے ہیں کون جو اس طرح کی تراوی پڑ اور آپ کے سامنے ہیں ہمارے ملکوں میں خاص طور پر جو تراوی پڑھنے کے انداز ہیں تو بالکل کھیل تماشا ہے تراوی کا مداخ اڑایا جاتا ہے حتیٰ کہ حتائش رضی اللہ نے اس آدمی کو کہ جو قرآن تیز تیز پڑھتا تھا اس کو ڈانٹا کہ حردت شعر پماتی ہیں کیا تو اس طرح قرآن کو پڑھتے ہو جیسے شیر شعر پڑھے جاتے ہیں قرآن کو تیز پڑھنے سے انہوں نے سے ڈانٹا اس کو تو چے جے کے صرف قرآن ہی تیز قرآن بھی تیز پڑھنے کا انداز ہوتا ہے وہ نہ پڑھنے والے کو پتا کیا پڑھ رہا ہوں نہ سننے والوں کو پتا کیا وہ کیا پڑھ رہا ہے وہ یا علمون علم کی صرف فوادیں آتی ہیں اور باقی رکوع سیدا باقی نماز کے جو ارکان ہیں وہ تو یعنی کہ جو اگر آدمی واقعی بڑا کچھ تیز قسم کا ایکٹیو قسم کا آدمی ہو تو وہ تو عوام کے ساتھ چل سکتا باقی دوسرے چل سکتے اور بوڑھے بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں تو یہ سارا مزاح اڑایا جاتا ہے اطراوی کا نماز کا اور حقیقت میں ایسا کرنا اگر آدمی جان بوجھ کر اس چیز کو سوچتے سمجھتے کر رہا تو کفر ہے معمولی سا جرم نہیں ہے کہ اللہ کے دین کا مداخ اڑایا جانا تو اس لیے اس کو اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے جس طرح کہ آپ رسم کا طریقہ ہے آپ کے سنت ہے کہ لمبی تلاوت ہو اس کے بعد لمبا رقوع ہو لمبا قیام اور رکو کے بعد سجدہ ہو لمبا اور اس انداز سے کہ اس میں یہ اس چیز کا خیال ہو اس کے بعد شہری کا ذکر کرتے ہیں تصحروف النف صحور ابارہ کا کہ سحری کیا کرو کہ سہری میں برکت ہے اور بلکہ دوسری ایک حدیث میں آپ علیہ وسلم نے اس کو الغدا المبارک کا نام دیا ہے کہ سہری کیا ہے یہ بابرکت غدا ہے صبح کا کھانا جی ہاں یہ میں برکت کیسے ہے شہری میں برکت کس لحاظ سے ہے آپ سر سے فرمایا کہ شہری میں برکت ہے تو یقینی طور پر برکت ہوگی یعنی عام طور پر آدمی اگر عام روٹین میں عام دنوں میں کیا ہے کہ ناشتہ کرتا ہے ناشتہ کر کے دوپہر کا کھانا دور کا کھانا کھاتا ہے لنچ ہوتی ہے اس کے بعد پھر شام کا ہوتا ہے لیکن یہاں پر شہری میں عام طور پر کھانے کو دل بھی نہیں چاہتا کیونکہ ایک روٹین ہی ہوتی کھانے کی اور بہت سے لوگ کھاتے بھی نہیں ہیں بس پانی کا گھوڑ پی لیا کچھ چھوٹا موٹا اس طرح کی چیز بس کھانے کو دل نہیں چاہتا حالانکہ اس کھانے کا اہتمام ہونا چاہیے آپ سر سمجھا فرمایا ہے تصحرو کے سحری کیا کرو حکم اور ساتھ ہی آپ نے اس کی وجہ بیان کی کہ اس میں برکت ہے تو واقعی ہی اس کا اس کھانے کا اہتمام ہونا چاہیے اگرچہ کھانے کی روٹین نہیں ہے لیکن کے روٹین بنانا چاہیے کہ کھانا زیادہ ہو اور کھانے کا اہتمام ہو ٹھیک ہے زیادہ نہ کھائیں اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا کھا لیں لیکن کھانے کا اہتمام ہو کیونکہ اس میں برکت ہے برکت ہے اس میں اس لحاظ سے بھی کہ تھوڑا سا کھانا صرف چند لق میں آپ کے لیے شام تک کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور آپ وسلم کا کہ اس میں برکت ہے برکت اس لحاظ سے بھی ہے کہ انسان کے لیے جسمانی طور پر صحت کے اعتبار سے ان چیزوں کے لحاظ سے برکت ہونا کیونکہ برکت جب ہوتی ہے تو ہر لحاظ سے اس انسان کو اس کا اس کا فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ چیزیں جس کو کہ اللہ اس کے رسول علیہ صاحب نے جن چیزوں کی ترغیب دلائی ہے کھانے پینے کے حوالے سے بھی ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے تو اس لیے کا احتمام ہونا چاہیے کرنے کا بھی اور کھانے کا بھی چاہے تھوڑا کھائے لیکن اس کا اس میں برکت ہے تو اس اس لیے اس کو اس کو جو ہے یعنی اس کا احتمام ہونا چاہیے اور ویسے شہری میں کیا کھانا زیادہ بہتر ہے ہاں جی آپ نے ایک حدیث میں مایا کہ نعم سخور من اطمر کہ مسلمان کی مومن کی سب سے بہتر سہری کیا ہے وہ کھجور ہے لیکن کھجور جو ہے یعنی کہ علاقے علاقے کے حساب سے تو کہنے کا مقصد جو ہے یعنی کہ کھجور کو شک نہیں کہ کھجور کے اندر جو اللہ غذائیت بھی رکھی ہے اور اس کے اندر جو بڑے فائدے بھی ہیں تو اس لحاظ سے آپ نے اس کا ذکر فرمایا یہ اس لیے کہ شہری کے لیے بیداری تہجد کی نماز کی یاد دلاتی ہے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے نفس کو مسجد جانے کے لیے چست اور تیار کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو روزہ پر تقویت حاصل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسا ہی کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی امادہ کرتے تھے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تسحرنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی پھر فجر کی نماز کے لیے چلے کسی نے پوچھا کہ سحری اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا تھا فرمایا پچاس آیتوں کے پڑھنے کے, بق... آ... کے بقدر جی ہاں اس میں اس حدیث کے اندر کئی فائدے ہیں ایک تو سحری کرنا اس کا فائدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیا کرتے تھے سہری کا اہتمام کرتے تھے اگرچہ یہ کھانا عام معمول سے ہٹ کر ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کی سحری کس کردہ تاخیر سے ہوتی تھی کہ عین فجر طلوع ہونے کے ساتھ آپ کی سیری ختم ہوتی کیونکہ حدیث میں جو ہے کہ آپ کے سہری کرنے اور آپ کے فجر کی نماز پڑھنے کے درمیان کتنا وقفہ تھا تو صافی بتاتے ہیں کہ قدر و خمسون آیا کہ پچاس آیتوں تک پچاس آیتیں کتنی ہو سکتی ہیں یعنی پچاس آیتیں اگر آپ جو ویسے تو آیتیں چھوٹی بڑی ہیں قرآن کریم کے بعد آیتیں ایسی ہیں کہ جو ایک آیت پورے صفحے کی ہے اور بعض آیتیں ایسی ہیں کہ ایک ایک لائن میں چار چار آیتیں آپ کو مل جائیں گی صرف ایک لائن میں ایک سطر میں چار چار آیتیں مل جائیں گی سمان ادار سمہ نظر یہ آیت ہے کہنے کا مقصد کہ آیتیں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں لیکن درمیانی آیتیں اگر لی جائیں کہ نہ جو بالکل چھوٹی ہو نہ زیادہ لمبی ہو کہ جس طرح کے سور بکرا کے آئے ہیں ہم عموماً تو اس طرح کے آیتیں آدھا پارہ کے قریب ہوتی پچاس آیتیں پچاس آیتیں آدھے پارہ کے قریب اور ایک اچھے قرآن کے حافظ کو پارہ پڑھنے میں اگر منان سے پڑھتا ہے تو بیس سے پچیس منٹ تک لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پچاس آیتوں پر یعنی دس سے پندرہ منٹ دس سے پندرہ منٹ کا یہ ٹائم جو پچاس ایتے پڑھنے پر لگتا ہے تو آپ کی سحری ختم ہونے میں اور فجر کی نماز شروع ہونے میں صرف اتنا زیادہ وقفہ تھا کہ جس میں جس کو آپ موجودہ وقت کے لحاظ سے کہہ دیے کہ دس پندرہ منٹ کا وقفہ جسے جس پتا چلتا ہے کہ سحری آپ کی کس قدر دیر سے ختم ہوتی اور یہاں پر بھی جسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ بعض لوگوں کا جو سحری میں جلدی کرنے کا معمول ہے بات تو ویسے ہی جلدی کرنے کا بعد احتیاطاً جلدی کرنا احتیاطاً ابھی فجر کی رماج میں آدھا گھنٹہ باقی ہے اس سے پہلے سیری کر کے فارغ ہو جاتے ہیں کس لیے کہ تاکہ احتیاط مجھے یاد ہے کہ میرے پاس ایک طالب علم تھا کسی افریقی ملک تھا ملک کا مہمان تھا گھر میں تو اس طرح ہماری معمول تھا ہمارا سیری عین جو آخر ٹائم پہ کرنا جو فجر کی فجر کے تھرو ہونے سے پہلے ختم ہو تو اس کے مطابق میں تقریبا فجر کے اپنے اذان ہونے میں کوئی بیس پچیس منٹ باقی تھے تو میں سیری لے کے کہنا کیا لگا اتنی دیر میں کہ آپ کو کھانے کو اتنا ٹائم چاہیے کہ داستان میں نہیں کھا لیں گے تو میں پھر کیا مشکل ہے کہتا ہے کہ فجر کی اذان قریب ہو جائے گی میں قریب ہوگی مشکل کیا ہے تو اس لیے بعد لوگ وہ احتیاط کے طور پر آدھا گھنٹہ پہلے سری کر کے فارغ بیٹھ تو یہ غلط ہے آپ سر کہ حریص صاحب کے سامنے ہے کہ آپ کی سری کب ختم ہوتی عین فجر افطلوع ہونے کے ساتھ ایک تو یہ کہ سحری جلدی ختم ان کے کر کے بیٹھ جانا اس کے مد مقابل دوسرا کیا ہے کہ سیری کھاتے رہنا کرتے رہنا آزانیں ہو رہی ہیں فجر ترے ہو چکی ہے اور کوئی پرواہ نہیں اس کا حکم کیا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فجر آذان کے آزان کے درمیان سیری کرنا یا کھانا کھانا ہے کچھ پینا اس کا کیا حکم ہے یعنی آدمی کتنا کچھ کھا پی سکتا ہے کو <سؤال> آپ کا فرمان ہے کہ کسی کے آدمی اگر کوئی یعنی کہ پانی کا پیالہ ہو یا کس طرح کی ہو تو اس کو وہ پی لے اپنی حاجت پوری کر لے لکما ہے ہاتھ میں پکڑا ہوا کھا لے اپنی حاجت پوری کر لے لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب واقعی آزان ٹائم پر ہو رہی ہے آزان ٹائم پر ہو رہی ہے واقع ہی فجر ہونے کا وقت فرد کرو فرد کرو کہ چار بجے کا ہے اور چار بجے ہی اذان شروع ہو گئی تو پھر آپ صرف وہ پانی کا گلاس پی سکتے ہو وہ لقمہ جو ہاتھ میں پکڑا کھا سکتے اس سے زیادہ نہیں لیکن اگر وہ اذان پہلے ہوتی ہے بعض اوقات اذانے پہلے شروع کر دیتے ہیں لوگ تو پھر کوئی مشکل نہیں پھر کھاتے پیتے رہیں شیخ میں بادرحمت العالیہ سے پوچھا گیا کہ اذان کے درمیان کھانے پینے کے والے سے نے یہ جواب دیا اگر آدان جو ہے وہ فجر تروح ہونے کے بالکل ساتھ نہیں بلکہ اس سے پہلے شروع ہو جاتی ہے اور کیلنڈر جو ہے بعض اوقات وہ فجر کے اذان سے تھوڑا پہلے کے رکھے ہوتے ہیں خصوصا رمضان میں تو لیکن ہم ہی کہہ سکتے کہ یہاں کا کیلنڈر اسی طرح سے ہے یعنی میری باتوں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ابھی کیلنڈر جو ہے پہلے ہے اور صرف یہ کھاتے پیتے رہیں یہاں کے کیلنڈر کے حوالے سے اگر تو آپ کو یقین ہے کہ پہلے کیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر یقین نہیں تو پھر اصل تو یہی کہ آزان کے ساتھ کھانا پینا بند کر دیں کیلنڈر کے ٹائم کے مطابق کھانا پینا بند کر دیں لیکن سابقہ سالوں میں شیخ حسین رحمتہ اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے ہمیں یاد ہے کہ وہ رمضان کا کیلنڈر الگ سے نکالتے تھے اپنی طرف سے رمضان کے لیے الگ سے اپنا اپنی طرف سے کیلنڈر نکالتے تھے اور ان کے پاس فلکیات کا ایک ماہر تھا کہ جن سے وہ باقاعدہ معلومات لیتے تھے تو ان کا جو کیلنڈر تھا وہ عام کیلنڈر سے پانچ منٹ لیٹ ہوتا تھا شیخ خیب رحمۃ اللہ لکے. لیکن یہ آج سے بہت پہلے کی باتیں ہیں آج سے بیس سال بائیس سال پہلے کی باتیں تو اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی بھی وہی وہ چیز ہوگی اب کیا صورتحال ہے ہم نہیں کہہ سکتے کچھ اس لیے احتیاط یہی ہے کہ اذان شروع ہونے کے ساتھ ہی کھانا پینا بند کر دیں لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ موزن اذان پہلے دے دیتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں اذان کے درمیان کھا پی سکتے ہیں اور اگر پتہ ہے کہ اس موزن کی آزان کیلنڈر کے مطابق یا فجر طلوع ہونے کے بعد ہے تو پھر اس آزان کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے کیونکہ پتہ ہے کہ اب فجر طلوع ہو چکی تو اصل جو ہے فجر طلوع ہونے کا معیار ہے فجر طلوع ہوگی کھانا پینا بند کسی نے جان بوجھ کر فجر طلوع ہونے کے بعد بھی کچھ کھایا پیا تو اس کا روزہ نہیں ہے اس کا روزہ نہیں پھر اس لیے ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے یہ نہ ہو کہ سارا دن بھوکے پیاسے بھی رہیں اور آپ کا روزہ پھر بھی نہ ہو اس لیے کہ جان بوجھ کر فجر کے بعد کچھ کھا پی لیا تھا فجر طلوع ہو چکے پھر پھر بھی کھاتے پیتے رہے تو ان چیزوں کے اندر افراد و تفرید جو ہے نہ تو افراد ہو کہ وہ گھنٹہ پہلے ہی احتیاط الری کر کے بیٹھ جائیں اور نہ لا لاپرواہی کہ اذانیں ہو رہی ہیں اور کھا پیا جا رہا ہے تو یہ چیزیں غلط ہیں تو دونوں چیزوں میں احتیاط ہونی چاہیے جی اور تیسرا فائدہ اس حدیث سے یہ ملا کہ آپ کی فجر کی نماز کس قدر جلدی ہوتی تھی کہ صرف سحری کرنے اور فجر کی نماز شروع کرنے میں یعنی وقت کے لحاظ سے ہم کریں کہیں دس سے پندرہ منٹ کا وقفہ صرف تو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فجر کی نماز کس قدر جلدی ہوتی تھی اور اس کی کئی دلیلیں ہیں صحابہ ہماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے اور صحابیات لوٹتی نماز پڑھ کے اور اندھیرے میں ان کو کوئی پہچان نہ پاتا بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ساتھ والے کو پہچان نہ پاتے تھے کہ وہ کون ہے اتنا اندھیرا ہوتا تھا تو جسے پتہ چلتا کہ فل کرد بھی جلدی پڑھنا سنت ہے کیا متقی اور بیدار مسلمان رمضان کے علاوہ دیگر نفلی روزے بھی جیسے عرفہ عاشورہ اور تاثیہ کے روزے رکھتا ہے ان دنوں کے روزے وہ افضل ترین اعمال ہیں جن سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم فرمائی ہے جیسے کہ ابو قطع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کیونکہ پھروس صنعت الماغیت والباقیہ عرفہ کا روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے جی ہاں جس طرح نماز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرد نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا سنتوں کا اہتمام اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہر عبادت کے فردوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی رکھے ہیں نفل روزے بھی ہیں نفل صدقہ کا خیرات بھی ہے نفی ہاج بھی ہے تو ہر اس طرح سے ہر عبادت کے ساتھ جو فرد ہے اس فرد کے ساتھ نفل بھی رکھے ہیں تو ان نفلوں کا فائدہ کیا ہے جو ہم نے ذکر کیا تھا اس وقت کہ قیامت کے دن فرائض کی کمی ان نوافل سے پوری ہوگی پھر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے فرضوں کے بعد سب سے بڑی یہ چیز ہے نوافل جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو اسی طرح نفل روزے بھی ہیں ان کا بھی اہتمام اور وہ شروع کرتے ہیں نفل روزے میں سب سے جو افضل ترین روزہ اس سے اور وہ کون سا ہے عرفات کے دن کا روزہ کہ جس کا کیا اجر ہے کہ کفر صنعت علم یا کہ ایک روزے سے اللہ دو سال کے گناہوں کے ماف... گناہ دو سال کے گناہ معاف کرتا ہے گزرا ہوا ایک سال اور آنے والا ایک سال تو گناہ معاف ہوئے یا روزے ہو گئے دو سال کے روزے نہیں ہوئے صرف گناہ معاف ہوئے ہیں انہوں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس طرح کے جو اجر و بیان کیے جاتے ہیں چیزوں کا اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کے اس چیز کے کرنے سے آپ کی اس سارے عرصے کی عبادت پوری ہوگی ایسا نہیں ہے بلکہ صرف اجر الصحاب کے لحاظ سے ہے ہاں گناہ کون سے ہیں بارکیق نہیں, وہ افضل ترین محرم کے عموماً رودے لیکن یہاں پر خاص رودے کی بات ہو رہی ہے یعنی افضل تین رودے ویسے تو رجا کے پہلے دنوں کے بھی ہیں لیکن یہاں پر خاص روزہ جو سب سے افضل رودہ کہہ سکتے ہیں ایک تو چونکہ رجا کے پہلے دن کا رودہ ہے اور دوسرا رفاق کے دن کا رودہ یعنی اتنا بڑا ثواب ارجر جو ہے کسی اور عودے کا نہیں ہے حتیٰ کہ عشورے کا بھی کیا ہے ہاں وہ ایک سال کا ہے کہ جسر آگے وہ حدیث تو دو سال کے گناہوں کا معاف ہو جانا یعنی کوئی ایسا رودہ نہیں کہ جس سے اتنا بڑا ادر ملتا ہو خصوص نفل رودوں میں لیکن یہاں پر معلوم ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا اجر ثواب ہونے کے باوجود بھی یہ رمضان کے رودوں سے کم ہے فرض روزوں سے پھر بھی اس کا اجر کم ہے ہمارے ہاں جو بال اوقات نفل کو اس کی فضیت دیکھ کر اس پر بڑا اہتمام ہونا چاہیے اہتمام لیکن فرضوں کو ضائع کر دینا ان کو نظر انداز کر دینا یہ بھی غلطی یہ بھی غلطی ہے اس لیے اتنا بڑا اضر ہونے کے باوجود عرفہ کے دن کے روزے کا اس کے باوجود بھی وہ رمضان کے فرض روزوں سے پھر بھی اس کا اجر کم ہے پھر بھی رمضان کے فرض روزوں سے اس کی اہمیت کم ہے لیکن اسی سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی کیا قدو قیمت ہے کیا اہمیت ہے کیا فضیلت ہے جی ہاں اور یہ بھی اپنے عرفہ کے دل کا روزہ کس کے لیے ہے جو حج نہیں کر رہا ہاں جو حج کر رہا ہے اس کے لیے سنت نہیں ہے حج کرنے والے کے لیے سنت نہیں کہ اس دن کا روزہ رکھے بلکہ آپ صلی اللہ وسلم نے حج کیا ہے تو آپ اس دن بغیر روزے کے تھے حتیٰ کہ جب لوگوں کو شک ہوا کہ شاید آپ کا رودا ہے تو آپ کی بھی حد میں سرما رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو دودھ کا برتن بھیجا آپ نے اونٹی پر بیٹھے ہوئے سبھی لوگوں کے سامنے پیا اثر کے بعد اس اس چیز کو دکھانے کے لیے کہ آپ کا روزہ نہیں ہے تو اس لیے حج کرنے والے کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا سنت نہیں ہے ایک تو آپ آپ کا چونکہ طریقہ یہی ہے اور دوسرا اس لیے بھی کہ تاکہ وہ جو حج کی عبادت ہے دعا وغیرہ اس کے لیے وہ یعنی کہ اس کی طاقت ہمت ہو کیونکہ روزہ اور خاص طور پر سفر کے دوران حج کے دوران باگ دوڑ میں اس میں روزہ رکھنے کی بھی اور بھی زیادہ مشقت ہوگی تو اس اسی آدمی ممکن ڈھالو ڈھالو کے پڑا رہے اور جو دعا کرنے کا اصل کام ہو اس سے رہ جائے تو اس لیے اس دن کا کروگا اس لیے حاجی کے لیے سنت نہیں ہے لیکن باقی لوگوں کے لیے سنت ہے ہاں کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں چھوٹے بڑے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ بارق چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں کیونکہ بڑے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے بار قابر دیا سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی رکھنے کا حکم دیا عاشورہ کے دن کون سا ہے دس محرم عاشورہ عشر سے دس محرم تو خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا حکم دیا تو پھر تو فرض ہوگا کیا خیال ہے فرض ہے کیا نفل ہے تاکید میں فرض نہیں ہے فرض موقع ہے سنت موقعی ہے ہاں جی فرض نہیں ویسے کروا بھائی فرض تھا فرض تھا رمضان کے روز فرض ہونے سے پہلے یہی فرض تھا صحیح حدیث میں ہے کہ رمضان کے روز فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا دن کا روزہ فرض تھا اور حتیٰ کہ آپ نے خود بھی رکھا اور رکھنے کا حکم بھی دیا اور مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں بھی اعلان کروایا عاشورہ کا دن تھا اعلان کروایا کہ جس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا وہ اپنے روزے کو مکمل کرے اور جو کھا پی بھی چکے ہیں صبح سے وہ بھی واقعی دن کچھ نہ کھائے پیے عطا کہ صاحبہ ہیں اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے عاشورہ کے دن کا روزہ تو یہ روزہ فرض تھا رمضان کے روزے فرد ہونے سے پہلے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی ہجری کو ہجری کے پہلے سال کیونکہ دوسرے سال رمضان کے روزے فرد ہو جاتے ہیں تو ہجرت کے پہلے سال جو تھا اس نے اس سال آپ نے عشورا کا روزہ رکھا بھی اور رکھنے کا حکم بھی دیا لیکن جب رمضان کے روزے فرد ہوتے ہیں تو پھر عاشورہ کی فردیت ختم ہو جاتی ہے لیکن نفر باقی ہے اور اس کے اجر باقی ہے اور لیکن اس کی فردیت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس فارو اپنے عشورہ کے دل کے حوالے سے اس کا کی اجر کیا ہے فرسنت الماویہ اگلے حدیثی سے پڑھیے قدر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یوکہ فروست الماضیہ یہ گزشتہ سال کے روزوں کا کفارہ ہے سعیدہ اگر... سال کے رودوں کا کفاروں کا گناہوں کا کفار ہونا چاہیے گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ کفار ہے اگر آدمی کے چھوٹے گناہ ہیں گزشتہ سال کے تو اس کا کفارہ ہے جی ہاں آگی... سعیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بقیت قابل قابل اگر آئندہ زندگی رہی تو میں نو محرم کو بھی روزہ رکھوں گا یہ نو محرم کا روزہ رکھنے کی آپ نے نیت کیوں کیونکہ آپ کو بتایا گیا کہ یہودی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ میں کہ اگلے سال زندہ رہا تو میں کا بھی رکھوں گا اور اگلے سال آپ فوت ہو گئے اور آپ نے نہ رکھا اس کا معنی کیا ہوا نہیں نہیں رکھنا تو چاہیے لیکن آپ یعنی اس کا مطلب کہ آخری سال میں آپ نے اس بات کی تمنا کی تھی یہی ہے نا اور آپ کے مدینہ کے دس سال ہیں جس سال آپ جاتے ہیں اس سال آپ نے عشورا کے دن کا روزہ رکھا رکھنے کا حکم بھی دیا اور پھر رکھتے رہے نو سال تک اور آخری سال میں آپ کو اس بات کی یادہانی کروائی گئی کہ اس دن کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں آپ میں کے اگلے سال زندہ رہا تو میں نو کا رکھوں گا سمجھے نا تو پہلے آپ نے کیوں نہیں اس بات کی اس بات پر توجہ کی پہلے اس چیز کا کوئی اہتمام نہیں کیا یہودی تو پہلے پہلے سے رکھ رہے تھے دس محرم کا روزہ بلکہ حدیث میں آتا بھی یہی یہ ہے کہ آپ جب مدینہ میں آئے یہودیوں کو دیکھا کہ دس مہینہ دس محرم کا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیوں رکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے موسا علیہ السلام کو نجات دی تھی بنی سعیل کو اور پھر کو ہلاک کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا اور ہم بھی رکھتے ہیں تو اب میں کہ ہم موسا علیہ السلام کی تمہاری میں زیادہ حقدار ہیں آپ نے خود بھی رکھا روزہ اور لوگوں کو بھی حکم دیا اس کا مطلب کہ آپ جس سال مدینہ آتے اس سال کی بات ہے اور پھر اب ابھی یہ حدیث آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں نو کا بھی رکھوں گا تو یہ آخری سال کی بات ہے اس میں, میں کیا معلوم ہوتا ہے جاری رہا لیکن اور نہیں بات یہاں پر یہ ہے کہ پہلے نو سال تک آپ نے اس بات پر توجہ کیوں نہ کی یا صحابہ نے کیوں نہ توجہ دلائی کہ اس دسم و کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع میں کوشش تھی یہودیوں کو ساتھ ملانے کی اور یہودیوں کے اگر کوئی ایسا کام جو کہ شریعت میں جائز ہے اور منع نہیں ہے تو یہودیوں کی موافقت کرنے کی کس لیے کہ تاکہ ان کو قریب کیا جائے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کے میدان میں دائی کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو شرع طور پر جائز ہو اور جس کو آپ دعوت دے رہے ہو وہ اس کام کو کرنا چاہتا ہو یا کر رہا ہو سمجھے نا نفرد کرو آپ کسی عیسائی یہودی کو دعوت دیتے عیسائی کو دعوت دیتے اس عیسائی،, اس عیسائی کے یہاں کو ایسا کام ہے کہ جو اسلام کے اندر منع نہیں ہے جائز ہے آپ بھی وہ کام کرو کس لیے تاکہ اس کرسچن کو اس عیسائی کو اپنے قریب کرو اور اللہ تعالیٰ نے دعوت دیتے ہوئے اسی اسو، یہی اصول ہمارے رکھا ہمارے،, ہمارے،, ہمارے لیے کیا ہے تعالیٰ کہ اہل کتاب او اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے دھرم برابر ہے جس میں ہمارا تو کوئی اختلاف نہیں ہے تو دعوت کے میدان میں جس کو دعوت دینی ہے اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے ایسی چیزوں سے دعوت شروع کرنا کہ جس میں اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہ ہو جس میں وہ آپ کا موافق ہو یہ سنت ہے افسر سن کی تو آپ بھی کیا کرتے یہودیوں کے ان چیزوں کے اندر مخالفت نہ کرتے موافقت کرتے تاکہ ان کو قریب کیا جائے لیکن جب یہودیوں کی دشمنی دیکھی مخالفت دیکھی ان کی ہر درمی تعصب دیکھا تو پھر آپ نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اس لیے صحابہ نے پھر آپ کو یاد دلایا کہ اگر آپ یہودیوں کی کافروں کی مخالفت کرنے کا حکم دیتے ہو تو پھر تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی اس دن کا رکھ رہے ہیں پھر پھر ہم تو اس کے ان کے موافق ہو گئے تو آپ نے پھر کیا فرمایا کہ الاسو کہ اگر سال زندہ رہا تو نو کا رکھوں گا اور صرف نو کے رکھیں گے پھر ہاں جی بات نو کی بھی نو نو کا چھوڑ دیں گے ہاں جی بعض لوگوں نے اس حدیث کو اسی طرح سے سمجھا کہ آپ نے جب یہ فرمایا کہ نو کا رکھوں گا اس کا مطلب کہ دس کا کینسل ہو گیا منسوخ ہو گیا اب نو کا رکھیں گے اور یہ حقیقت میں ان کے فہم کی کمزوری ہے آپ صلی وسلم کا مقصد یہودیوں کی مخالفت تھا اور مخالفت کیسے ہوگی کہ دس محرم کا روزہ جو اصل روزہ ہے اس کو ویسے چھوڑ دیں یہ کون سی مخالفت ہے ابھی مخالفت تب ہوگی کہ جب دس محرم کا عشورا کا روزہ بھی رکھے لیکن اس, اس طریقے سے رکھا جائے کہ جو یہودیوں کا طریقہ نہ ہو سمجھے نا اس کو اس طریقے سے رکھا جائے یہودیوں کا جو طریقہ نہ ہو اور وہ طریقہ کیا ہے اس کے ساتھ نو کا ملا لے تاکہ دس محرم کا روزہ بھی رکھا جائے عشورا کا روزہ بھی اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے دونوں مقصد پورے ہو جائیں اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس لیے نو اور دس دونوں کا ہے نہ کہ صرف نو اکیلے کا ہے اور اس لیے علماء قیمت اللہ علیہ نے عشورہ کے روزے کی تین حالتیں بیان کی ہیں افضل ترین حالت یہ ہے کہ نو دس گیارہ کے تینوں کا رکھ لو تاکہ مہینے کے تین روزے بھی ہو جائیں محرم کا اپنے عشورہ کا روزہ بھی ہو جائے اور اگر کوئی چاند کے دیکھنے میں کچھ اکشمہ ہوتا ہے بعض اوقات کو آگے پیچھے وہ بھی شک دور ہو جائے اور دوسری حالت کیا ہے کہ نو اور دس کا رکھو اور تیسری حالت کیا ہے کہ اکیلا صرف دس کا رکھو یعنی اکیلا اگر کوئی صرف دس محرم کا روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے یہ بھی کہ ناجائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ نو ملا جائے یہی فطیرت یہی فضیرت شوال کے چھ روزوں کی ہے ان کی فضیرت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منصوا م رمادان ام اطباغ حصن بنشاً نقصویا میں دہرار جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے چھ روزے رکھے اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے جی ہاں شوال کے چھ روزے رمضان کے بعد ان کا بھی کہ جس طرح پورے سال کے روزے رکھے ہوں تو پورے سال کے کیسے بن جاتے ہیں اللہ کہاں ایک نیکی دس کے برابر تو رمضان کا ایک مہینہ دس مہینوں کے برابر سال کے دو مہینے باقی رہ گئے اس کے لیے کیا کرو دو مہینوں کے ساٹھ دن ہیں تو کیا ہے چھ روزے اور رکھ لو چھ کو دس سے درف دو ساٹھ دن بن جائیں گے اس سے پورے سال کے روزے تو دہر کا معنی یہاں پر سال یعنی کہ پورے زمانے کے پورے یعنی کہ زندگی کے بلکہ دہر سے مراد پورے سال کے روزے تو اس کا مطلب کہ رمضان اور شوال کے چھ روزوں کے ساتھ تو پورے سال کے روزے ہو گئے پھر اور روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تو یہاں پر وہی بات سامنے رکھیں کہ یہاں پر صرف اجر و ثواب کا بیان ہے کہ ایسے ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھے ہوں اتنا اجر مل جاتا ہے دیا جن دنوں میں سوال رو... کے روزوں کے حوالے سے مزید یہ بھی کہ کب رکھے کسی وقت بھی شروع میں درمیان میں آخر میں مسلسل یا چھوڑ چھوڑ کر دونوں طرح سے مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں چھوڑ چھوڑ کر رکھ سکتے ہیں اور اگر کسی کے رمضان کے رودے چھوٹے ہوں پہلے, پہلے ان کو قدا کرے کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں منصا مارا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے شعر رودے رکھے تو اس حدیث کا تقاضہ یہ ہے کہ رمضان کے رودے مکمل کرنے کے بعد اگر کدا کوئی روزے ہیں تو ان کو قدا دینے کے بعد شوال کے شعر عودے رکھے جائے لیکن بات دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں اگر آدمی کدا روزے بعد میں بھی رکھ لے تو مشکل نہیں تو شوال کے شعر عدے پہلے رکھے جا سکتے ہیں کیونکہ احتیاص افواتی ہے ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے قدار رودے ہوتے اور میں اس کو کب کب رکھتی شابان کے مہینے میں یعنی رمضان سے پہلے پورا سال نہ رکھ پاتی تو ان کو شابان کے مہینے رکھتی رکھتی تو اس لیے اسے عدد ہوتا ہے کہ اگر کسی خاص طور پر خواتین وغیرہ کے حوالے سے جن کے بہت زیادہ رودے چھوٹتے ہیں تو ان کے لیے اجازت ہے کہ پہلے وہ شوال کے رکھ ہے اس کے بعد جب ان کو فرصت ہو شوال میں دوسرے مہینوں میں رمضان کے رودوں کی دے لیں Yeah. جن دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے ان میں ہر مہینے کے تین دن بھی ہیں سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوسانی خلی علی صلی اللہ علیہ وسلم بلعۃن سیام من من منقلی شہر ورق وق آت الضحا ورق عطۂ عبدلہ ون او قبل ان عنم میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین کاموں کی وصیت فرمائی ہے ہر مہینے میں تین روزے رکھنے کی چاشت میں دو رکعت نماز پڑھنے کی اور سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عن فرماتے ہیں اوسان حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم بلطن میں عشت من كل شهر و میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین کاموں کی وسیعت فرمائی ہے میں انہیں زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا ہر مہینے تین دن روزے رکھنے کی چارس کی نماز کی اور سونے سے پہلے ویتر پڑھنے کی سعید عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلی ہر مہینے تین دن کے روزے پورے زمانے کے روزوں کے برابر ہیں جی ہاں اس میں یہ بھی کہ ہر مہینے کے تین دن کے روزے رکھنے اور آپ سرزم کی سنت بھی تھی کہ آپ ہر مہینے کے تین دن کے روزے رکھتے اور اس بات کا اہتمام نہ کرتے کہ وہ مہینے کے شروع میں ہے یا درمیان میں ہے یا آخر میں ہے اور اسی بات کہ آپ نے صحابہ کرام کو وصیت بھی کی جس طرح کہ آپ حیرت وریرہ کی اور ابو دردہ کی حدیثوں میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان کو وصیت کی تین چیزوں کی کہ ہر مہینے کے تین دن کے روزے اور چاشت کی دحا کی دو رکھتے ہیں چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے ہاں جی کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے ہاں سور نکلنے کے پندرہ منٹ کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور زور سے دس منٹ پہلے تک کہہ لیجیے دور کے آرام سے دس منٹ پہلے تک یہ جاری رہتا ہے لیکن اس کا افضل وقت جو ہے وہ کیا ہے کہ جب دھوپ تیز ہو یعنی آپ موجودہ وقت میں کہہ لیجئے نو دس بجے کا ٹائم جو ہے ساڑھے آٹھ نو دس یہ ٹائم جب دھوپ تیز ہو کیونکہ اس میں ہیں سلاۃ الوابین یہ اوابین کی نماز ہے کہ جب دھوپ تیز ہوتی ہے اور اونٹوں کے بچوں کو گرمی لگتی ہے تو خیر یہ دو رکھتے ہیں جو چاشت کی نماز کی ہیں اور اسی طرح کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لوں سونے سے پہلے وطر پڑھنے کی بصیت کی اور آپ سر کیا سونے سے پہلے پڑھتے تھے تو کیا ہے تو وہ حیرا رہ ہو تو وہ اور تجزیے پڑھتے تھے لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو جو وصیت کی کہ سونے سے پہلے فتر پڑھ لیا کرو کیا وہ تھجد ہی پڑھتے تھے وہ سونے سے پہلے پڑھ لے کلی <coughs> حال اس حدیث سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے جب و ریرا اب درجہ کے آپ نے جو وصیت کی تو اب و ان کے بارے میں خاص طور پر یعنی کہ ہے کہ وہ عشا کی نماز کے بعد حدیثوں کو یاد کرتے تھے بیٹھ کر حدیثوں کو جو سنی ہوتی تھی پڑھی ہوتی تھی ان کا مراجہ کرتے ان کو یاد کرتے اور اس لیے انہوں نے کتنی حدیثیں روایت کی ہیں پانچ ہزار سے زیادہ پانچ ہزار سے زیادہ حدیثیں بوریر اور زیر روایت کرتے ہیں اور ہمیں کوئی ایک بھی یاد نہیں ہوگی شاید تو سے پتا چلتا ہے کہ ان کا کیا اہتمام تھا علم حاصل کرنے کا اور یہ علم حاصل کرنے کا انداز بیان کرتے ہیں کہ بھوکے پیاسے رہ کر اگر مسجد میں کچھ کھانے کو مل گیا کھا لیا ورنہ آپ سنت کے ساتھ رہتے تاکہ کوئی آپ کی حدیث چھوٹ نہ جائے سمجھے نا آج اللہ تعالیٰ کی بے شمار نیمتے اور ان نعمتوں کے بلکہ بال بیلنس بھی ہوتے ہیں اور پھر بھی کہ فرصت نہیں ہے ٹائم نہیں ہے علم حاصل کرنے کے لیے آنے کے لیے اے تب وہ ریرا فرواتے ہیں کہ با اوقات میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی جنون ہو گیا دورہ پڑ گیا ہے دورہ جانتے نا کسی کو بے کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی مجنون ہوتا ہے تو اس کو یعنی کہ گر گر پڑتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ میں سمجھتے کہ میں شاید مجنون ہوں اسی مجھے دورہ پڑا ہے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی جنون وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا بھوک کی شدت سے اس قدر بھوکا ہوتا تھا بھوک لگی ہوتی تھی کہ جو ہے بھوک سے اور لڑکے بھوش ہو جاتا تھا لیکن آپ سرزم کی حدیثیں انہیں اس طریقے سے حاصل کی اور عشا کے بعد بیٹھ کے ان کو یاد کرتے تھے تاکہ کوئی چیز بھول نہ جائے تو اس لیے آپ سرزم ان کو وسیعت کی کہ چونکہ رات تم دیر تک جاگتے ہو تو سونے سے پہلے بھیتر پڑھ لیا کرو اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں حید و کے پر کہ شا کے بعد بیٹھ کر کوئی علم حاصل کرنا کوئی اس طرح کی تو ان کے لیے پھر کہیں گے ہم کہیں گے کہ وہ سونے سے پہلے تحجد پڑھ لے صرف بطر نہیں بطر کا لفظ جو یہاں پر آتا ہے نا وہ اس سے مراد تحجد کی نماز ہے پر نا ممکن ہے کہ اضافہ وہ رحرا جیسے عظیم صحابی جو ہیں وہ تجد کی نماز چھوڑتے ہو نہ پڑھتے ہوں اب وہ دردہ جو ان سے بڑھ کر عبادت گزار تھے وہ تجر کی نماز نہ پڑھتے ہوں تو آپ نے ان کی جو وصیت کی اس لیے کہ ممکن ہے آخر لحاظ کے آخر میں نہ اٹھ سکتے ہوں اور ان کو سونے سے پہلے تجدید پڑھنے کا حکم دیا اور اس سے معلوم ہوا کہ تجد کی نماز سونے سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے ویسے تحجد کا لغوی معنی جو ہے وہ سو کر اٹھنا ہے لیکن اس کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں ہے سونا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن چونکہ عموماً یہ نماز سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کے اس کے اس کو تجدد کا نام دیا گیا ہے اور نہ اس کو عشاء کے بعد عشاء کی نماز کے بعد کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے افضل وقت کوئی شک نہیں کہ اس کا رات کا آخری حصہ ہے سحری کا وقت ہے لیکن عشاء کے بعد بھی اس کو پڑھیے اس لیے آپ ترابی جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے تجد ہے ہاں تحجد ہے تو اس لیے قیام العل ہے اس کے عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں مشکل نہیں تو الک الحال اگر آدمی کو خطرہ ہو کہ وہ سحری کے وقت نہیں اٹھ پائے گا تو وہ اس کو چاہیے کہ سونے سے پہلے ہی تحجد پڑھ لے چاہے تو چار رکعت چھ رکعت جتنی پڑھ سکتا ہے اور سات وطر پڑھ لے وطر کی تعداد کیا ہے سنت ہاں جی اگر وطر پہلی بات تو یہ کہ کتنی نقل وطر ہے ایک بھی ہے تین بھی ہے پانچ بھی ہے سات نو اور گیارہ ہے یہ سارے وطر ہیں سمجھے نا اصل وطر جو ہے وہ ایک ہی رقت ہوتی ہے اس کو پہلی رقم کے ساتھ ملا لو یا اس کو الگ پڑھ لو سمجھے نا ایک وطر ایک بھی پڑھی جا سکتی ہے اساد ربی وقاص کی حدیث ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد ایک رکت پڑھ لیتے تھے سنتوں کے بعد کے طور پر لیکن ہمیشہ ایک رکت ہی پڑھنا یہ کوئی آپ کا طریقہ نہیں ہے لیکن کبھی آدمی فرق کو تھکا ہے اور زیادہ اس کو رکھتے پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو ایک ایک پڑھ لے وہ بھی کافی ہے اور تین بھی ہیں تین پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کے دو طریقے ہیں یا تو دو رکتے پڑھ کے اسلام پھر کا تیسرا رکھ پڑے یا تینوں کو ایک ساتھ ہی ایک اسلام سے ایک ہی اطایات سے پڑھے ایک اتشاہد سے دو سے کے ساتھ نہیں ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں دو اتشاہدوں کے ساتھ وطر پڑ جاتے ہیں ایسا کوئی وطر اللہ کے ربی السلہ ان کی حدیث میں نہیں ہے حتیٰ کہ میں ریسرچ کر رہا تھا اس موضوع پر تو مجھے حتیٰ کہ کسی صحابی کا بھی عمل نہیں ملا کہ وہ اس طریقے سے بطر پڑھتے ہوں کہ دو کے ساتھ جس طرح کہ مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے بلکہ آپ نے اس طرح سے پڑھنے سے منع کیا ہے تو صرف وہ جو ریسرچ لکھنے والے تھے انہوں نے دساوت کر رہے تھے کہ تین بطر پڑھے جا سکتے ہیں دو شہدوں کے ساتھ آخر میں انہوں نے کیا پیش کیا ایک تابی کا قول صحابی کے بعد جو تابی ہوتے ہیں ان اس نے ایسا کیا تھا اس نے ایسا کیا تو قیامت تک یہ سنت بن گیا عجیب بات ہے تو اللہ کُلحال مغرب کی نماز کے بطر پڑھنا اس طرح بطر پڑھنا منع ہے فر پڑھ کے یا تو دو ربطے پڑھ کے اسلام پھر کے تیسرا الگ پڑھیں یا تینوں ایک ساتھ پڑھیں اور صرف تیسری کے بعد شاید بیٹھے اور پانچ ربتوں کا بھی یہی طریقہ ہے کہ پانچویں ربتیں مسلسل پڑھ کے پانچویں رکت میں چھت بیٹھے اور چاہیں تو دو دو کر کے چار پڑھ لیں اس کے بعد پانچویں پڑھ لیں ایسا بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح سات کا طریقہ جو ہے اور نو کا طریقہ اس میں کیا ہے کہ اس کو دو دو کر کے پڑھ کے آج ساتویں الگ یا نویں الگ پڑھ سکتے ہیں یا چاہے تو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن دو تشاہدوں کے ساتھ دیکھیے جو سنت ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ سنت کیا ہے تین وطروں میں دو تشاہد سنت نہیں ہے سنت کے خلاف ہے لیکن سات رکتوں میں اور نو رقتوں میں دو شاہدے دو کرنا سنت ہے سات رقتوں میں چھ چھ رکھتے پڑھ کے اچھا بیٹھیں گے پہلا اچھا پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے پھر ساتویں رکھتے پڑھ کے اس کے بعد شاہد پڑھ کے سلام پھیریں گے نو رختوں میں بھی آٹھ رختہ پڑھ کے چھ بیٹھیں گے پہلا چھ اور پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے نوویں رکت پڑھ کے چھ اور پڑھ کے سلام پھیریں گے تو یہ ہے جو سنت ہے اور جو گیارہ ہے اس میں ایک ساتھ نہیں ہے اس میں دو دو ہے اس میں دو دو ہے دو دو کر کے آپ دس پڑھ لیں دو دو کر کے آٹھ پڑھ لیں تین آخرے اکٹھے پڑھ لیں اور آخرے ایک فطر پڑھ لیں تین پڑھ لیں آپ کی مرضی ہے تو گیارہ میں یہ طریقہ ہے اگلے دن جو ہے چاش کے وقت پڑے آپ سر اگر وطر رہ جاتے تھے تو ان کو چاش کے وقت میں پڑھتے تھے اور ویسے اگر اذان فجر کی ہو رہی ہو تو اس کے قریب قریب وطر پڑھے جا سکتے ہیں صحابہ اکرام سے وارد ہے کہ بعض صحابہ جو ہے اگر وہ وطر رات کو نہ پڑھ سکے توجد کے ٹائم میں شہری کے وقت نہ پڑھ سکے حتیٰ کہ فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا تو اس وقت بھی پڑھ لیتے تھے لیکن یہ کبھی کبھار ان کا ہوتا تھا اصل تو یہ ہے کہ وہ وطر جو ہے فجر سے پہلے پہلے پڑھ لیے جائے جس سے شہری فجر سے پہلے پہلے ہے ایسے ہی وطر بھی فجر سے پہلے پہلے ہے وقت ایک نہیں پڑے گا بلکہ دو پڑے گا بلکہ دو کی بجائے بھی اگر تین پڑھنے کی روٹین ہے تو چار پڑے گا اگر تجدید کی نماز گیارہ رقط پڑھنے کی روٹین ہے تو کتنی پڑے گا بارہ رکت پڑے گا کیونکہ دن کے وقت وطر نہیں ہوتا دن کے وقت جو ہے اس کو طاقتر میں نہیں بلکہ جفت میں پڑھنا ہوگا جفت کے مراد کریں ایک کے بجائے دو تین کے بجائے چار اور پانچ کے بجائے چھ اور اس طرح سے پانچ بتا دیا نا ایک ہی اتشاوت کے ساتھ پانچ رکھتے پڑھ کے پھر بیٹھیں گے ایک اتشاوت پڑھ کے سلام پھیریں گے میرے خالہ جی اسی پر اکتفا کرتے ہیں ویسے تو ہمیں چاہیے تھا کہ مکمل کر لیتے ہاں بلکہ تھوڑا سا آگے مکمل کر لے ٹھیک ہے نصوص میں جن تین دنوں کی تعیین کی گئی ہے وہ ہر مہینہ کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخوں پر مشتمل ہیں انہیں ایام بیض کہتے بیض ہیں ایام بیز کہتے ہیں یعنی دوسری نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ میں بغیر کسی تعین کے تین دن کے روزے رکھتے تھے سیدنا معاذ معاضہ سیدہ عدویہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ میں تین دن کے روزے رکھتے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں انہوں نے پھر دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے کن دنوں میں روزہ رکھتے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ اس کا آپ اس کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے کہ مہینہ میں کون سے دن روزہ رکھوں جی تو تین دن کے روزے جو ہم نے ذکر کیے تھے آپ سلسل جو ترغیب دلائی ہے وہ ایم بیج کی اس میں کئی ایک احادیث آتی ہیں اییام بیج کون سے ہوتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ کے جو دن ہیں اییام بیج کو کہتے ہیں کہ اس میں چاند مکمل ہوتا ہے اور راتیں روشن ہوتی ہیں اس ان کو اییام بیج کہتے ہیں اور ان دنوں کی کیا حکمت ہے ان دنوں میں روز رکھنے کوئی حکمت ہے خاص کیا ویسے ہی ہے مزاج <تصفيق> جب پر پر کیا ہوتا ہے سنت تو ہے لیکن سنت کے علاوہ چاند <تصفيق> کا چاند کا جو ہے وہ انسان کے مزاج پر اثر ہوتا ہے پانی پر بھی اثر ہے سمندر کو دیکھیں گے کہ پانی جو ہے وہ کافی ساحل کے آگے تک پہنچا ہوتا ہے سمجھے نا تو چاند کے جب پورا ہوتا ہے اسی طرح لوگوں کے مزاج پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے مزاج پر کیا اثر ہوتا ہے کہ اس میں خون جو ہے اس کے اندر تپش زیادہ پیدا ہوتی ہے چاند کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ اگرچہ یہ ریسرچ آج کی ہے یہ سچ آج کی ہے اس زمانے کی کہ چاند کے مکمل ہونے کے ساتھ انسان کے مزاج پر اثر پڑتا ہے اور اس لیے بعض جو سروے اس طرح کے کیے گئے ہیں اس میں معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر جھگڑے لڑائیاں اور اس طرح کے اختلافات وہ ان راتوں ان دنوں میں ہوتے ہیں جو مہینے کے درمیانی حصہ ہے جب چاند پھول ہوتا ہے سمجھے نا اس لیے کہ خون کے اندر تبش پیدا ہونا تو آپ نے ان دنوں کے روزے رکھنے کی جو اپنے کے حکم دیا یا ترغیب دلائی تاکہ روزہ رکھنے سے وہ جو خون کے اندر جو تیش پیدا ہوتا ہے یہ چیز آتی ہے وہ کم ہو گیا نا تو یہ مقصد ہے اس کا ویسے آپ سر کے سنت جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ مہینے کے کسی بھی دنوں میں روزے رکھ لیتے تھے مہینے کا شروع یا درمیان یا آخر بغیر ان چیزوں کو دیکھے کہ مہینے کا کون سا وقت ہے مارکلر ہاں کٹھے کیا اکٹھے رکھنے چاہیے ویسے اگر چھوڑ چھوڑ کے رکھیں تب بھی مشکل نہیں وہ, وہ ہے کہ اگر جمعے کے دن کا روزہ خاص کرنا ہو یا ہفتے کے دن کا روزہ خاص کرنا ہو تو اس سے آپ نے منع کیا ہے جمعے کے دن کو خاص کرنا روزہ رکھنے کے ساتھ جمعے کی رات کو خاص کرنا قیام کرنے کے ساتھ آپ نے اس چیز سے منع کیا ہے اسی طرح ہفتے کے دن کو خاص کرنا روزہ کے لیے اس سے آپ نے منع کیا ہے لیکن وہ خاص کرنا ہو اگر خاص نہ کرنا ہو تو پھر نہیں یعنی اس کے ساتھ جمعرات کا ملا لے جمعے کے ساتھ ہفتے کا ملا لے تو مشکل نہیں یا بعض اوقات آدمی جمعے کے دن چھٹی ہے اس کے لیے روزہ رکھنے میں آسانی ہے اس لیے اس نے نہیں رکھا کہ جمعے کے دن کو خاص کیا ہے لیکن صرف اس لحاظ سے کہ اس لیے جمعے کے دن آسانی ہے روزہ رکھنے میں تو اس میں مشکل نہیں کر رکھ سکتا ہے لیکن جمعے کے دن کو خاص کرنا کہ یہ چونکہ افضل دن ہے فضیلت کا دن ہے اس میں روزہ رکھوں آپ نے اس چیز سے منع کیا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں بارک اللہ الفیفی کمزاک خیر